الف لام را <سلام> یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے باخبر ہے اللہ چا بو اللہ من لکھوں نظیر یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں کم مت ان ہسن اجل میں کل وَإن تولو أخاف عليكم عذاب يوم كبير اور یہ ہدایت دیتا کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا اور اگر تم نے منہ مو موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے اِلَ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے الو نورست الحین یشن سی مَا مل وَمَا سو نیولی نو اولی مدھیس دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ الل اعلان کرتے ہیں یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی پورا پورا علم رکھتا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رسک اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے وَلَئِنْ أَخْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتٍ مَعْدُودَتٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا اور جس چیز کا یہ مزاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّنَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور نا بن جاتا ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهبَ سرخو سخو اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگارنے لگتا ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ہاں مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا ل روح سد روکھ ایکول ای یقلا لاہ نم پھر اے پیغمبر جو وہی تم پر نازل کی جا رہی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے ام شری ہی مفت رو میں بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وہی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی دس صورتیں بنا لاؤ اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو تم مسلم اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگ یقین کر لو کہ یہ وہی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے دنیا وزین چہ نفی علئیم فی فيها علئیم ام لم فی ہم فی ہلو بخصو جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج چاہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا پورا پورا سلح اسی دنیا میں بھکتا دیں گے اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی اولئیک الذین لیس لہم فی الآخرة اللہ النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے کل عدم ہے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 بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے اور اس سے پہلے موسا کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور بائی سے رحمت تھی ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے لہذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ومن اظلم من من افترا دون والا ربیم وقول الشحد الادین والمۃ على علمی اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لانت ہے ان ظالموں پر الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے اولاد فل امک نونی لولی مَا بلاگ مست ن وَمَا و مس ایسے لوگ روح زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یارو مددگار میسر نہیں آ سکتے ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے اور نہ ان کو حق سجھائی دیتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا اور جو معبود انہوں نے گھڑ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا ان ہوں فلوتی ہوں لا لامحال لا یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں ان اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فيها فِيهَا دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے مثل الفریقین کالاعما والاسم والبصیر والسمیع ہل یستویان مثلا افلا تذکرون ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور ہم نے نوح کو کون کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں اللہ چا بدو اللہ اناف علی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے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 وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين اس پر ان کے قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو رحمت دیم میل کم ان چال ان مو تم ل نوح نے کہا اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے پھر بھی وہ تمہیں سجھائی نہیں دے رہی تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو وَيَا قَوْمِ لَا لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد انجر و ماری دل ربهم امنو اراكم قوما تجهلون اور اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمے نہیں لیا اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو وَيَا قَوْمِ مَن مِن افلا اور اے میری قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَنِّي خَزَائِنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي اللہ فیم فسم اد المی نومی اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا نوہ قدل تک نتی ن بیم چی مین سواد انہوں نے کہا کہ اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو انما اول ان میں ہوں ان بمعجزین نوح نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے اولا کم نیت انکم ہو اور ہی تو جاؤ اگر میں تمہاری خیر خاہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے, جائے گا ام قُلْ اِن افتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَأَنَ بَرِئٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو میرے جرم کا ووال مجھی پر ہوگا اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ اور نوح کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہارے قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا لہذا جو حرکتیں لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر سدمان نہ کرونی والا اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وہی کی مدد سے کشتی بناؤ اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا یہ اب غرق ہو کر رہیں گے کم کے مسخرو چنچے وہ کشتی بنانے لگے اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں سوفت ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا ہتنس فِيهَا مِنْ نیلفیح می کئی سب کال کو امن یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوہ سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بسمجرے انفور اللہ مجرے ہا ہا ان لغفور اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وہیں تجری بھی نفی معذلی یبن اور کب یب نئی اور کم مانا والا تکم مال کا فری اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو سل ولا لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين و बोला میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ ہی رحم فرما دے اس کے بعد ان کے درمیان موج ہائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا وکیل وکیل اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہوا اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لکبی علم <سؤال> اللہ نے فرمایا اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے لہذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو قال رب اعوذ بك ان کمل اکمل خاصری نور نے کہا میرے پروردکار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں قیلَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنے قومیں ہیں ان کے لیے بھی اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک ازاب پکڑے گا تلك مِنْ انباء قبل هذا إن اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا دن ہوں دول قوم ما لكم من غيره ان إلا الفت اور قوم آد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہُو کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا اجر کسی اور نے نہیں اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے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 السماء عليكم مدرارا الى قوتكم ولا مجرمين اے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی مافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور مجرم بن کر منہ مو نہ موڑو کال بہین چیوں بے چاری کی علی نہ نو بے چاری کی عن قولك وما نحن لك بمؤمنين انہوں نے کہا اے حود تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں کو چرا قَالَ باب الی ہوں کال أَنِّي ہوں انری امتش ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپیٹے میں لے لیا ہے ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں مِن دونہی فکی دونی جمیعا ثم لا تنظرون اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالے چل لو اور مجھے ذرا محلت نہ دو انی توکلت علی اللہ ربی و میں را سو مستقی میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے فَإن تولّو فقد خلی <حَفیغ> پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا من عذاب اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی وَتِلْكَ عاد نانی یہ تھے آد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا وہ اچھ بیاں دنیا چلکی الدن کفرور بہ البلی آدن لِعَادٍ ہوں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا یاد رکھو کہ بربادی آد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی سمود قوم باہروشن انیب اور قومی سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے دعائیں قبول کرنے والا بھی خالخی نرجو اتن اب دما في انفی شکیم مَا إِلَيْهِ <مُرِيب> <تصفيق> وہ کہنے لگے اے سالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اس تراب میں ڈال دیا ہے سر اللہ انا سوئی تم فہم تزی دون غیر تخصی صالح نے کہا اہ میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی فرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے لہذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو ین کم چدوہ فدوہ اللَّهِ وَلَا موہب فم بو اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں قریب آنے والا عذاب آ پکڑے ذلك وعد غير مكذوب. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا چنانچہ صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں تین دن اور مزے کر لو اس کے بعد عذاب آئے گا اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا ج امر نی نصوین پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا بڑے اقتدار کا مالک ہے اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک نیا پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سلم فما لبث انجاء بعجل اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے انہوں نے سلام کہا ابراہیم نے بھی سلام کہا پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے تسلو لفلو مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں ہمیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوت کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہس پڑی تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی قَالَتْ يَا وَيْلَتَا وہ کہنے لگی ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے قالوا من امر اللہ رحمت اللہ وبا کرمیدی فرشتوں نے کہا کیا کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کے رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ عِبَرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ الُوْمِ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے لوت کی قوم کے بارے میں ناز کے طور پر جھگڑنا شروع کر دیا منی حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ یا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ہم نے ان سے کہا ابراہیم اس بات کو جانے دو یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا سنو نہ اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے ولا تخزون في ضيفي اور ان کے قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا ہی کرتے تھے لوت نے کہا اے میری قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے نور کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں کمپوکھنی او شدید لوت نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا قالو يا لوط سوبہ اب فرشتوں نے لوت سے کہا اے لوت ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ کافر لوگ ہر تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی فلن ما جاء امرنا جعلنا عليها من منضود پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بر تہ پتھر برسائے جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور یہ بستی مکے کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے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 قَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيط اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور ناب طول میں کمی مت کیا کرو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا قومی اور اے میری قوم کے لوگوں ناب تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو ان انا خیم الحفی اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں قالوا نل مروشی وہ کہنے لگے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں واقعی تم تو بڑے اقل مند نیک چلن آدمی ہو رز قونی اری دن اخالف کم علم ان کم انی دل پاتی عل بل آلہ تو علیہ انیب شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں میرا مقصد اپنی استطاعت کے حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ لَا بہ مسلوم او مسال او اور اے میری قوم میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح کی قوم پر یا ہوت کی قوم پر یا سالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے اور لوت کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے رحیم ودود تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان بہت محبت کرنے والا ہے قالو یا شعیب ما وہ اے ایب تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلا کر دیتے ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا قومی کم اللہ تم ارو ان شہیب نے کہا اے میری قوم کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے بالکل ہی پسے پش ڈال رکھا ہے یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے نچمن رقیب اور اے میری قوم تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں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 جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعائب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھار نیا پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے موں گرے رہ گئے کَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا <تصفيق> أَلَى بُعْدًا لِمَدْيَنَكَمَا بَعْدَتْثَمُودِ جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی آیا تین وسل کو اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر روشین فرون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی قَوْمَهُ يَوْمَ النَّارِ وَبِئسَ الْوِردُ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ ملا اتارے کا اور وہ بدترین کھاٹ ہے جس پر کوئی اترے و اتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس ريفد <الْمَرْفُود> اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے ذالک من انبا قرآن یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں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 وما زادوهم اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِید اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک بڑی سخت ہے ان فِي ذَٰلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمْ نَاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے وما نؤخره إلا لأجل معدود ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے یوم شتی جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا <وَشَحِيطٌ> چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے جہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی قَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدٌ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں اللہ یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو یقین تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے شَاءَ خالدین غیر مجذود اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں اللہ یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی لا بوہ الایا اب دون عل کمیا بو اب اہم مِنْ کابل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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ ریب اور ہم نے موسا کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے بس لہذا اے پیغمبر جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں اور حد سے آگے نہ نکلو یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے ول ترکن لین موف تمس کم روک کھونی لہ مِن و اللَّهِ من أولياء وما لكم من دون مین اولی اصمل سو اور مسلمانوں ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا کبھی دو کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئیں پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الحسنات ذکرال اور اے پیغمبر دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين اور صبر سے کام لو اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا مرونی کبلی کم مَا بک فِيهِ جین مل تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کھچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے ہاں تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس ایش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں وَلَوْ شَا مختلف اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے اس لیے ونه اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے الا مر رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجن والناس اجمعين البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا گلندرال اور اے پیغمبر گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں اور ان واقعات کے ذم میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے وقل اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں لو س میں ہی ارجا مل بھل رَبُّكَ کبھی غافی نو آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے لہذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو